الله من الشيطان الرجيم <تصفيق> من الله الرحمن الرحيم <يكتشف> يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي عاما ما فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام فخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فَمَن تَقَوَّى أَخَيًّا فَهُوَ خَيْرٌ اللَّهُ فَمَن تَقَوَّى أَخَيًّا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْتَ سُوءٌ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ سر کل مولا دی ہر قسم دی حمد ہمدو تنا تاریخ تنجید تقدیس مالک الملک رب الزت وح دہ لا شریق نائق ہے کہ جو سڈے تیار مہربان ہے جدا جا فضل و کرم ہے جی این رحمت ہے کہ او سان بخشن واسطے مختلف بہانے اور مواقع پیدا کرتا رہے ہے ہر دم ہردمے تو قاتل لیکن او دی رحمت سارے سامنے حال رہے گی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ بھی عذاب اندر مبتلا ہوکلیف اٹھا ہوئے, پریشانی لاحق ہو کسی قسم کے سدمے تو دو چار قرآن مجید اندر بڑے واضح الفاظ اندر ارشاد فرمایا ہو بے آزاب اللہ نے عذاب دے کے کی لینا ہے بے آزاب تنہوں تکلیف پہنچا کے تو دکھ دے کےزاد مبتلا کر کے اللہ نے کی لینا ہے ان شکر تم آمن تو دو شرط لگا دی بشرتے کہ تھی شکر تم میرے نیمتوں کا شکریہ ادا کرنے بن جاؤ میرے شاقر بندے بن جاؤ شکریہ کا وہ محتاج نہیں وہ ضرورت نہیں کہ شکریہ ادا کریے کام رک ہو جائے شکریہ ادا نفع اور فائدہ ہے دوسری جگہ قرآن مجید اندر فرمایا ل ان شکر ل ازیز اگر تھی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے میرا شکریہ ادا کرو گے لا تے تو یہ اندر شک اور شبہ ہی نہیں کہ میں تو اندر پر اضافہ کر دیا تزید ان آباد نل نواز دیا با. دو میں تو عذاب دے کے کی لائیں ان شکر تم بشتے کہ تھی شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ و آمن ایمان لے آؤ کدار بندے بن جاؤ و آمن تم اور ایمان لے آؤ اللہ کو لو دعا کریے وہ سانو اپنا شکر گزار بندہ بنن دی توفیق کی فرما دے اور شکریہ ادا کرن واسطے کسی خاص ملک دا شہری بننا ضروری نہیں کہ گرین کارڈ نہیں ملے اس واسطے میں اللہ دا شکریہ نہیں ادا کر سکتا شکریہ ادا کرن واسطے کسی مال و دولت دی حد نو چھونا ضروری نہیں کہ میرے کو اجے ایسے پیسے ہی نہیں آئے میں اللہ کا شکریہ ادا کس طرح کرا شکریہ کراس خاندان نل، تعلق اور نسبت جڑنا ضروری نہیں کہ میں اللہ کا شکریہ کس طرح ادا کرام رضوان اللہ ہمت مائی اندر نظر دوڑاؤ ذرا کہ صرف عرب کے لوگ نہیں سن مختلف ممالک کے لوگ موجود ہیں ان مثالوں کے سارے سامنے بڑیاں واضح ہیں بلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لیا واسطے اللہ نے حدسے تو گلا لیا بلال تیری خدمت اندر ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے رضی اللہ حدسے تو آ گئے ایک غلام کی حیثیت اندر بک دے بک دے مکے اندر پہنچ گئے کافر مالک اور آقا ہے بلال کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد اللہ کا اقرار کر کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو چکے ہیں طرح طرح دیا سختی کی جانو سزا دیتی جا رہی ہے تشدد کیتا جا رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلدے ہوئے دہتے جلد ہوئے, دہت دے ہوئے اور سینے وزنی پتھر رکھ دیتا جان کہ بلال ہل نہیں سکتے رضی اللہ کافر آتا قریب کھڑا ہو کے پوچھتا ہے محمد انکار کرنا ہے یا نہیں بلال دی زبان سے ایک کوئی لفظ ہے ہو گن لا ہود ہو گن لاہو اہد میں یہ بیلا اندر سجائے ہوئے تین سو سٹر کا انکار کر سکنا لیکن اس ربطلال کا انکار نہیں کر سک وہ تو اہد وہ وقت لا شریف ہے وہ اکلا ہے تو کوئی شریق نہیں یعنی بات یہ بنی ہوئی ہے تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں تو جنی سختی کر سکنے کر رہے لیکن اس دل کو ایمان نہیں کر چکتا. حبشی ہیں سکتے ہبسی تعالی عنہ ظاہری مناسبت نل کوئی تعلق نظر نہیں آتا عرب سے لوگ آ شکل و شباہ نسل ملک بالکل مختلف ہے لیکن شان یہ ہے مقام یہ ہے بلال دا رضی اللہ کہ نبی کریم وسلم میراج واسطے تشریف لے جانے اور چاپ جنت دے ہر خطے اندر آپ سن رہے ہیں کتنے چلن دی آواز سنی جنت اندر جبریلے امین پوچھا جبریل یہ کدے قدم دی آواز ہے کہ کون چل رہا ہے جبریل کرتے ہیں قدم کی آواز ہے اے اللہ سے رسول صلی اللہ واہ واہ بلال واقف تشریف لیا کہ میراج تو دلال اپنے قریب بلایا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ تعال یا بلال بلال اتنے میرے قریب آ آ کے میری گل سن حاضر ہوئے ارض کی تی. فرماؤ اے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ آپ نے فرمایا بلال میں جنت کے جس ٹکڑے اندر جس حصے اندر جس خطے اندر بھی گیا تیرے کرنا کی آواز برابر میں سنتا رہا تس امن کی کرنا ہے کہ ایسی کرنا بلحال ہوں کوئی امیر کبھی آدمی نہیں سی کہ ہر وقت ثقافت کرتا پھر عملہ ہوتا اکھی چاسو آ گئے یا رسو لا للہ مینو اپنا کوئی ایسا عمل اپنی کوئی نیکی یاد نہیں جیڑی میں بطور خاص کرتا ہوں آپ نے فرمایا گور کر درا. عرض ارجکیتی جی ایک بات مجھے سمجھ آئی فرمایا کی کہنے لگے کہ میری کوشش اندھی ہے کہ میں ہر وقت با بوجھو روکی کی اور طہارت اللہ سے بڑی پسند ہے شرانزا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ پاکیزی ادا ایمان ہے بندے کا جا شخص گندا ہے کسی بھی لحاظ اگر جسمانی طور سے گندہ ہے کہ پھر بھی اللہ نو پسند نہیں تے جے روحانی طور سے گندہ ہے تو پھر سے بالکل ہی پسند نہیں روحانی طور سے گندہ پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن اندر دسیا فرمایا ان مشرق نہ نجا لوگوں کے دل اندر شرک ہے وہ گندے ہیں پلید ہیں نج ہیں اللہ کی ذات اندر شرک اللہ کی سفاط اندر شرک اللہ کے افعال اندر شرک اللہ کی عبادات اندر شرک ان مشرق نہ نجا گندے اور پلید ہیں وہ ظاہری طور پہ اپنا لباس بھی صاف کیوں نہ کر لوشبو لگا کے اپنے, اپنے مؤثر کیوں نہ بنا لم کے روح دے ارض کی میں کوشش کرنا اے اللہ کے رسول سلے کہ میں ہر وقت با بوجو جدوں مینو ضرورت پیش آدی ہے آخر بلال انسان ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ حاجتاں ضرورتاں سارا انہوں کے نال ہیں کھان دیا دیاں بولو برات دیا فطرت پہ نہیں نہ بدل ضرورت جدوں مرورت پیسے حاجت اور ضرورت کے تحت اپنے ختم کرن دی میں فارغ ہو کے کوشش کرنا جلدی میں وضو کر لو اور ہر دفع رسول مقبول صلی اللہ نے یا بلال بلال تیرا یہ امریکی اللہ نا پسند آ گیا کہ جنت کے ہر ٹکڑے اندر تیرے قدم کی آواز میمائی میں یار عرض کیتا ہے کہ کسی خاص ملک با باشندہ ہونا ضروری نہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے مال و دولت کی کسی حد نو لینا ضروری نہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے خاص خاندان اور حسب و نسب ضروری نہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے غور کر لو بلال رضی اللہ تعالی ایک سیاہ رنگ کا ہوا بلا اللہ بنیادی طور پہ یہی چیز ہے صحابا بیان کرتے کہ بلال دور آ رہے ہوں یہ پتہ نہیں چلتا بھی بال ختم کتنے ہوئے چمڑا شروع بال سیاہ جی چمڑا سیا ہے لیکن اللہ مسجد دے پہلے مزن مقرر ہونے بلال مقرر اللہ نے شاہ دیکھو کی دیتی. موزنِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی شین نہیں کہہ سکے سننے والے بیان کرتے ہیں کہ بلال جب بھی آزان دیں محمد الرسول اللہ لیکن خلوص نیکی کا وہ جذبہ لاہیت اللہ دی رضا جیڑی دل اندر سی کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے دی قدر اے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد بلال میں مقرر کر مسجد نبوی جہی نسبت جہاں جی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نل ہے اور آپ بڑے فخر نل یہ فرمایا کرتے سن مسجدی میری اے مسجد میری اے مسجد میری یہ مسجد اس مسجد کے پہلے ملزم بلال ہیں رضی اللہ دوسری مثال سارے سامنے غیر عرب سے آبادی حضرت ہیں رضی اللہ عالان ہو روم چو اللہ نے بلا لیا کہ ایک نعمت واسطے رکھیے آ جاؤ روم جو چلے گا تیسرے سحابی بطور مثال حضرت سلمان فارسی ہیں ایران تو چلے فارس تو چلے اللہ نے دین دی اسلام دی نعمت تو مالا مال کر دیتا وہ شرطہ پوری کر دیتی دونوں ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ نے تو ہنو عذاب اندر مبتلا کر کے کی لینہ ہے اللہ ہنو کی حاصل ہونا ہے تو ہنو تکلیف پہنچا کے ان شکر تم بشرتے کہ تسی شکر گزار بن جاؤ و آمن تم تے ایمان لے آو. میں دعا کر رہا تھا اللہ سانو بھی اپنا شکر گزار بندہ بنندی توفیق اطاف آلہ آلہ شکر گزاری تھا سب تو بہترین کلمہ سب تو آسان ترین کلمہ جنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور سکھایا فرمایا بندہ اللہ قیامت اللہ نے ایک ایک نعمت دے بارے اندر سوال کرنا ہے پوچھنا ہے کہ تین سی ایتا سی ایتا <النَّعِيم> اچھی اگر نیمت اللہ گنیاں چاہیے میرا نیمتوں شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو بس اندر نہیں کہ گن بلکہ فرمایا وَالْبَحْرُ يَمُدْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْهُرٍ مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهُ اگر ساری روح زمین دے درختانیاں کلموں بنا لیاں جان جن بھی درخت ہیں پوری روئے زمین سارے سمندر سیاہی اندر بدل جان آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ان والے سارے انسان لکھن واسطے بیش جان مانب ادت کلمات اللہ کلمہ کا جان گیا سیاہی ساری ختم ہو جائے گی لکھن والے تھک ہار جائیں گے مگر میرے اللہ دیا نیم تو پھر بھی شمار نہیں ہو سکے ثم لتسالون یومئذ عن النعیم فرمایا تو اڑے کو قیامت دے ایک ایک نعمت دے بارے اندر سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا او دا آسان حل یہ دس رسول اللہ صلہ اللہ پر مایا دنیا تے اللہ نیمتوں تو فائدہ اٹھا کے جڑا بندہ کہہ دینا نا الحمد للہ ساریا تاریف اللہ واسطے ہیں ہر قسم دی تعریف کا دا حقدار اللہ ہے یہ کلمہ جڑا اپنی زبان تو کہہ دینا ہے کنی بڑی بھی نعمت کیوں نہ کیا الحمد الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کلمہ بھی اپنی زبان تو ادا نہیں کر سکتی ان تم اللہ نے توانو تکلیف اندر مبتلا کر کے کی لینا ہے اللہ نو کی حاصل ہو جانا توانو عذاب سے کہ ان شکر تم بشر تھے کہ تجھے شکر گزار بن جاؤ الحمدللہ کہہ دیا کرو فورا فرمایا الحمدللہ راس الشکر شکر دے جننے کا مہت ہو سکتے نے سارے سواب کے لحاظ تم تسی ایماندار بن جاؤ اللہ سان شکر گزار بھی بنا دے ایماندار بھی بنا دے اللہ نے موقع پیدا کر دیتے ہیں روزیاں کی فرضیت کا ذکر کردہ پہلو خطاب ہی اس لفظ تو کیتا ہے کیا اے ایمان والے ایمان بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے ایمان جن مل گیا یہ سمجھ لانا چاہیے کہ اللہ نے کوئی نعمت وہ چھپا کے رکھی نہیں اینی بڑی نعمت ہے اللہ کی ایمان قیامت کے دن ایسے لوگ جہے دنیا اندر ایمان تو خالی رہے ایمان انہوں نصیب نہ ہو سکیا نفر تحم کف پار اللہ فرما دینے خوب نصیب لوگ جنہ نے اللہ دا انکار کیتا کفر اختیار کیتا وما وہم کفار پار کفر دی حالت اندر ہی مر گئے ہے ہی مر ہے قبر اندر پہنچ گئے ایمان لیا خیال ہی نہ آیا ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی یا یہ کہنا چاہیے کہ انہوں فرصت ہی نہ ملی ایسے بدنسیب لوگ بھی اس دنیا اندر بہت موجود نے جہاں نماز پڑھن دی اللہ تعلق قائم کرن دی اللہ دے اندر حاضر ہون دی فرصت نہیں وہ کریے وقت ہی نہیں ملتا مسجد اندر آیا کرو نماز پڑھیا کرو یہ کام کرو بڑی سادگی تمہیں فارق ہو کے گا بڑا وقت مل جائے گا فکر نہ کرایا جہ بد نصیب منکر ہو گئے اور انکار اور کفر مات ہو گئی قیامت دی دن اگر وہ او اونا لے کہ اللہ کے پاس آ جان پہلی بات یہ ہے کیا او اس دن کسی کو سونا چاندی کوئی کرنسی ہوے یقین یہ چیزاں بڑی بات گیا انسان دے جسم سے کپڑے تک نہیں ہونا اللہ نے قرآن اندر فرمایا کما بدانا دلینا اے انسانو یاد رکھو جس طرح تو انو دنیا تے بڑھنا اور نگا بھیجا ہے اپنے کو ساری سچے قرآن اندر اللہ نے خود فرمایا انسان اللہ گلو فہمی ادر نہ پڑ رہا ہے نا کھا جانا اللہ اللہ دے تو دنیا کی ایک دھوکھے باز تے پیچھے لگا آیا جی انہوں نے سر بندر نہ آ اور وہ او شیطان ہے وہ دوکھے باز شیطان ہے جنہوں اللہ نے رمضان بھی آمد کے نام ہی قید کر دیتا ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لو شیطان تو جنساں چون پرو مخلوق کا چون ایک شیطان تو وہ ہے جا تعلق جنات میں ہے اگلیس کی ضرورت اور او بھی اولاد ہے اور دوسرے شیطان انسان چو بھی ہیں اللہ نے قرآن اندر ہی ذکر کیتا فی صدور کیا اللہ جناس شیتانہ دیا دو قسم نے جنہوں چو شیتانے انسانوں شیطان جن شیتان تے اللہ نے قید کر دیتے پابندے چلاسل ہو گئے جلدر اللہ نے گزشتہ جب بھی حریثر کی تھی گئی تھی اندر لے یہاں پہ پہنچتا ہے اللہ کا یہ مہمان آدھے اس ویلے فوری طور سے یہ تبدیلی رو نما ہو جاتی ہے کہ جنت کے سارے ہی دروازے کھول دیتے میرے بندے ہوں جس دروازے چیز کی مرضی آ جاتی ہوتے حق ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم اللہ جہنم دے سارے دروازے بند کروا دیں قرآن مجید اندر بھی موجود ہے حدیث پاک اندر بھی آ گئے حدیثِ فرمایا ہے اِنَّ رحمتی میری رحمت میرے غصے تے غالب آگئی اللہ کی رحمت نے اللہ نے غصے نو اپنے اندر چھپا لیا ہے غالب آگئی گئی رحمت اس غلبے کا منہ گول کا سبوت رمازان کا مہینہ ہے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتے ہیں شاطرین سارے سارا قید کر دیتے ہیں جن شیطان اللہ کرے کہ اندر شیطان نے وہ بھی اس مہینے اندر کچھ شرم کرنا ہے انہوں نے بھی کچھ آیا آ جائے آج صبح دے درس اندر ایک حدیث آئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اندر اے عرض کی تھی اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں صبح شام کچھ پڑھن بات سے کلمات دست میں کی پڑھا تھا آپ نے کلمات دستے جنہ اندر اے بات بھی شامل سی کہ اے ابو بکر تو اللہ قلو اے دعا کریا کر صبح شام اللہم انی آوز بکا من شر نفسی اللہ میں میرے نفس دیاں شرارتنا تو بھی بچالا خارجی شیطان سے کدے رہے سادھے اندر ایک شیطان چھپ جاندہ ہے سادھا نفس بعض اوقات اللہ دینا فرمانی کنواستے دل جاندہ ہے اے اندر چھپیا ہویا شیطان ہے اللہ مینو میرے نفس دیاں شرارتاں تو بچا لوں اللہ تو جن شیطان تے قید کر دیتے نے سارے نفس دے اندر جہاں شیطان ہے تو یہ ساروں بچا لسل سیلا شیاتی شیطان سارے قید کر دیتے جانے. اللہ دی رحمت جوش اندر آ جا دی رحمت کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے رمضان دا پہلا دھا کا ہے پہلے دس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان نی حصیہ اندر تقسیم کر دیا پہلے تو فرمایا کہ مہینہ تیس دن کا بھی ہوں انتیس دن کا بھی ہوں یہ اللہ دے علم اندر ہے کہ رمضان تیس دا ہے یا انتیس دا ہے مہینہ عربی کمری تیس دن کا بھی ہوں انتیس دن کا بھی آتا ہے ان کو تینا احیاء اندر تقسیم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولو رحمت و اوستو مغفرت پہلے 10 دن جناتو اج نواں دن خیر و برکت دا رحمت دا دن ہے یہ گزر رہ فرمایا ابل رحمت اللہ کی رحمت ہی رحمت دنیا تے اتر رہی لیکن رحمت حاصل وہ جڑا اپنا دامن پھیلا کے چولی بچھا کے بیٹھا ہوا ہوا یہ ملتی ورنہ اللہ انہوں کوئی ضرورت نہیں انہیں تے قرآن اندر الاؤن جگہ جگہ تے کیتے ہوئے ماں قل ما بے گم ربی اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو دن دس بکم ربی میرے رب نوڈی کوئی ضرورت نہیں جی میرے رب نوڈی کوئی پرواہ نہیں جی لو لا دو آم اگر تیو نہیں پکار دے اگر تسی تیو نہیں بلا دے اگر تسی تیلو نہیں مانگ دے منگتے تو کوئی ضرورت نہیں جی جی منگو بلا پکار یاد کر دواز در دوڑ چلا اللہ دوڑ کے اپنے بندے دی طرف جلد شاہ اللہ یہ ساری وہ رحمتہ نے ورنہ جی ضرورت نہ ہوا کسی کا محتاج نہ ہوئے, او کیوں اس طرح کرے لیکن یہ وہی رحمت ہے فرمایا بندہ میری طرف چل کے آدھا ہے تو میں وہی طرف داڑ کے آ جانا بندہ گناہ لے کے آ گا ہے جن پوری روئے زمین اندر سما سکتے ہوں تے میں بخشش اور مقصرت لے کے استقبال کرنا ایمان دی قدر و قیمت ذکر کیتی جا رہی تھی کہ ایمان کن قیمتی چیز ہے پر مایا ایمان تو خالی دنیا تو چلا گیا نل <كُفَّا> نہ وفرض محال وہ اونا او لہ کے آ جائے مل ال ارزن جہد ساری زمین پر جائے مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک پوری زمین سونے لن پھر جائے اینا سونہ لے کے آ جائے اور کوئے اللہ اے سونہ تو لے لے میں انہوں جہنم تو نجات دے دے میں انہوں اپنے ایماندار بندیاں اندر شامل فرما لے اللہ فرما لے فلن یقبل قضی ہو دی گلبی نہیں سن یہ دے, دے, دے کرو کہ ایمان کمی قیمتی چیز ہے ایک مفروضہ ہے کہ اگر وہ پاس اتنا سونا ہوگا تب بھی گل نہیں بننی سونا ہونا کوئی نہیں جسم تو ننگیاں جانا ہے اڑیا اور, اور براہنا پیش ہونا ہے اپنے رب دے سامنے جس ویلے یہ آئے تو سورا امبیا اندر اللہ نے یہ ای ایلان کروایا ہے انا اول خلق جس طرح تو انو پہلے دن, دن دنیا تے گھر پیدا ہوئے ہو، واپس بلانا ای کے پڑھ کے اللہ اللہ اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مرداں عورتوں نے اگلے نے پچھلیا اپنے رب ہی میدان اندر جمع ہونا ہے،, اندر. ہے نا یہ مان کے جمع ہونا ہے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ عدالت اندر پیش ہونا ہے اے اللہ کے جی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال مرگ بھی اور سارے اگلے پچھلے اپنے رب نے جمع ہوں گے ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ سارے مادر داد براہ اور نگے ہوا نہیں مانے ہوئے یہ پوچھا وہ ملو میں نہیں آئے شا سیکا نے رضی اللہ آپ نے فرمایا اے رضی اللہ تیرا کی خیال ہے کہ اس ویلے کسی نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ کی دی ضرورت اور ہمت ہو اپنی مصیبت ہی ایسی لاحق ہوئے گی اپنی تکلیف اندر ہی ایسا ہر شخص مبتلا گا کہ وہ احساس تک نہیں ہوئے گا کہ میرے دائیں بائیں اگے پیچھے کوئی اور ہوئے گا کسی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں اس حالت اندر اپنے رب کے سامنے جانا ہے کہ اس ویلے ایمان کتوں خریدا جا سکے گا. ایمان کی تو حاصل ہو سکے گا وہ اس دن انی قیمت ادا کرندے باوجود ایمان نہیں مل سکے گا تے دنیا اندر رہنگی ہویا ایمان کی قیمت کی دسی فرمایا اتاق النار ولو بشک تمرتن اس دنیا رہنگی ہویا اللہ کی رضا باستے اگر تسی خجور دا اتنا حصہ بھی خلوص نل دے دیو گے تے اللہ جہنم تو بچا دے پوری خجور نہیں والا بے شکرتے ہیں خدور کا ادا حصہ دے کے جہنم تو اللہ بسار بشرتے کہ وہ رضا مقصود ہوا نہ ہوا ریاکاری ہو نہ و نمائش نہ کوئی پہلو نہ ہو بلال کا پھر نام صاحب نے آ گیا رضی اللہ بلال کا خلوص مثالی خلوص کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرسلمان آن پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وہ اجر نہیں مل سکتا جڑا بلال نے ایک مٹھی جو خرچ کر کے اللہ دے دیتے. قیمت خلوص دی ہے لاحیت دی ہے یا آمنو یہ لفظ اچھا پیارا ہے کہ مسلمان اگر سوچ لے بندہ اگر غور کر لو تو اپنا سب کچھ اس لفظ دے بدلے قربان کر دے کہ اللہ نے مینو ایمان والیا کیا اے ایمان والے اے ای بہت بڑی نعمت ہے ایمان قرآن اندر فرمایا یو <تصفيق> اتل دی دین دی مقدر علم یو اتل اسی یشاہی دنیا جن چاہیں کہ تو خریدا نہیں جا سکتا یہمت نہیں ادا کیتی جا سکتی ابھی دے جنویں اللہ نے اپنے پیغمبر رو فرما دیتا اللہ علیہ وسلم. اے میرے حبیب محمد اللہ علیہ وسلم جن تسی جاؤ ایمان نہیں نصیب ہو سکتا جنوب اصل چاہیے ایمان مل جاتا ہے پھر مثالا یہ نہیں سامنے رکھ لو ایمان نصیب ہو گیا محمد اللہ صلی اللہ کھیلتے رہے دل نہیں یا شاہ اللہ اے, اے حکمت اے دلائی, اے علم اے سمجھ جنو چاہ وم حکمت فقد رنگ کتیرا جنو دین دا علم دین دی علم دیمان کی دی دولت دے دی گئی انو بہت بڑی دولت مل گئی وما يَذَّكَّرُ إِلَّا الا اب لیکن یہ گل کسے عقل مند کی سمجھ اندر آ سکتی ہے بے وقوف نہیں سمجھ سکتی وہ پیمانے لی فرد ہے کہ میں یہ ماپا ان قیمت کنی کہ ایمان کسی پیمانے دی جا سکتا اللہ نے جی جنت ایماندار واسطے تیار کی انہوں بھی کوئی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جنت اندر کوئی شخص نہ روپے پیسے نہ کسی ہو چیز نالخل نہیں ہو سکتا جنت اندر داخلہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت نلو رہے جائے ہونی ام المؤمنین حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بڑا سوال کیتا عرض کی تھی ولا انت یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ بھی کوئی چیز جنتی قیمت نہیں بن سکتی میں بھی اللہ کی رحمت والی وہ رحمت دی آئی ہوئی ہے پہلے دس دن رحمت دے جن جنت اندر پہنچانا اب والو رحمت فرمایا اس مہینے رحمت رحمت اللہ, اللہ سانو اپنی حصہ عطا کر سان رحمت عطا کر جیری جنت اندر جان تو سبب بنا دے جنت اندر جان کا بہانا بنا دے میں خطبے دے شروع اندر اللہ مہربانی او بخشن دی اور بڑے ہی بد قسمت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں تے خیال ہی نہیں آتا کہ ابھی بھی کچھ حاصل کرتا یہ شعور نہیں کرامت دے دن بے شمار ایسے بد بدنسیب لوگ ہوں گے جڑے رو رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے چلارے ہوں گے نالے کہہ رہے ہو گے ربا نا والا بتا اللہ دس والے نے تو کوئی کمی نہیں تھی چٹی سمجھا والوں نے پوری طرح سمجھان کی کوشش کی تھی غالبت حلے ہی نہ سکھ و تو لیکن ساری بدنسیبی غالب رہی ابھی اس پاس توجہ ہی نہ دی ابھی دھیان ہی نہ خیال ہی نہ کیتا، ضرورت ہی محسوس نہ کیتی کہ کی کیا جا رہا ہے کس چیز کی تقسیم کا اعلان کیتا جا رہا ہے اور بد نصیبی تو ہٹے ہی, رہے، گمراہ ہی رہے، اللہ اپنے مال کا ذکر کر کے حکمران اپنی حکومت کا تذکرہ کر کے قیامت دن رو رہا ہوگا مالدار کبھی گا الا کا انا یا۔ دولت سے بڑی تھی میرے کو لیکن آج میں جہنم تو بچ نہیں سکیا کر لے کچھی جن ہو سکتی ہر انسان الا بادشاہ اللہ, اللہ. اسی لگا ہوا اللہ اللہ فرمانے نے مان لو اولاد کی کثرت کی خاص نے تو تور کر دیتا ہے میرے تو دور دور بے گاہ کر اپنی زبان تو کرے گا ماں اگنا امی ماں مال سے بڑا سی دولت تے بہت سی بینک بیلنس سے میرا بہت زیادہ سی، لیکن آج جہنم تو او دولت میں بچا نہیں چا. اللہ کے چھڑا نہیں چا. دوسری طرف ایک حکمران کبھی گا حال ان سلطان میری حکومت اور سلطنت اج میرے کتنے کام نہیں آ سکی اج جی بیان ہے کسی کا کہ دولت اور حکومت اندر بڑا سکون ملے وہ سکون سکون نہیں اللہ کا عذاب ہے جس دولت اور حکومت کی وجہ نال بندہ اللہ تو دور ہو جائے وہ او بدکسمتی اور بدنسیبی ہے حالانکہ انی سلطان یا میری حکومت چلی گئی لیکن میں اللہ کے عذاب تو بچ نہ سکیا جس میں ویل اس قسم دے اقرار کر لیں گے افسوس کا اظہار کر لیں گے اللہ فرشتہ فرمان گے خزو ہو فگلو پکڑ لو اس خبیز کوگلو لانت کا توق پا دیو لکھیا دکھیا میرا پا دیو دلندر کہ لانت اللہ علی گئی یہ خدا دی لانت ہو گئی کزو ہو ثم سہیم سلو تے پھر پکڑ کے جہنم دار دے دے پھینک دے. سم سلسلت سبعون تے پھر سب فسلو گز لمبے سنگل لے کے زنجی لے کے دیو جہنم کے کیونکہ ان اللہ دی رحمت دی طرف توجہ ہی نہیں سی دی دی. ضرورت ہی محسوس نہیں سی کہ میں اللہ دی رحمت حاصل کر را يدخل ہے. خٹ ہے. کہ میں آ گئی ہے میم حاصل کر لو میم لے لو میں سمجھ لو اللہ سانو بھی اپنی رحمت سمے تو کتاب رمضان دا پہلا حصہ پہلا دھاکہ رحمت ہی رحمت ہے جدا کل آخری دن باقی رہ گیا ہے اگر ہوں تک غفلت کا شکار رہے لا لاپرواہی دی نظر ہو گئے یہ دن تی آؤ ہن تا ہی تویا کر لیے کہ اللہ ساری اس غفلت نو نظر انداز کر کے اپنی رحمت سان اٹھا کر وگ پھر یہ درمیان والے دس دن جڑے نے وہ اللہ نے مغفرت اور بخشش دے رکھے نے معافیاں دے رکھے نے کہ میں اپنے بندیا معاف کر تندرستی نال زندگی نال دس دن بھی سان دیکھنے نصیب فرما دے اور اندر سچ مچ معافی مل جائے مسلمان کی خوشی تو اس بات اندر ہے نا کہ نے گناہ معاف ہو جائے اللہ یہ ساری تکو دو یہ ساری محنت اور مشقت جو کچھ بھی مسلمان نو کرن دا حکم ਦਿੱتا گیا ہے او دا حصول اے یہ کہ اللہ اینو معاف کر دے اللہ ایں تے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے نہیں دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جان دے۔ اے عادت واسطے جان دے خبر گیری واسطے تشریف لے جان دے۔ کہ السلام علیکم تو بات اون خوش خبری ہی اے سنا دے۔ فرماندے لا سہور ان شاء اللہ تو اپنی اس بیماری برا نہ خیال کری یہ دل برداشتہ نہ ہوگی افسوس نہ کریں کہ میرا کی حال ہویا ہو لا باس تہور اس بیماری نال اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے بیمار تو دل باغ باغ ہو جاتا وہ خوشی دی کوئی انتہا نہ رہتی کہ اللہ نے اگر میرے گناہ معاف کر دیتے ہور کی چاہیے مسلمان بھی منزل مقصود ہے یہ کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ گنا معاف کر دے جنت اندر داخل کر کے اپنے بندے ہر طرح دیا نیمت عطا کر کے اللہ پوچھ گے کچھ ہو چاہیے کچھ کہیں کہ اللہ ہوں سے کوئی قطر باتی نہیں رہے دنیا تے بھی نہیں ابھی لفظ لیکن تکلط نہ کئی چیزیں آج باقی ہو لیکن جنت اندر جب بندہ کہے نا کہ کوئی ہن قصر باقی نہیں رہ گئی حقیقت اللہ نے نیمت عطا کر دیتی ہو ساری حدیث اندر آ رہا ہے کہ اللہ خود یاد کرانگے کہ اے چیز اے چیز کبے گا اللہ پھر وہ بھی دے دے وہ بھی مل پھر اللہ پوچھیں گے ہوں کچھ کرے گا یا اللہ ہن تو بالکل ہی کوئی قصر باقی نہیں رہی اس ویل اللہ پروان گے بندے یہاں سارے نعمتوں سوچا ڈوب جان گے بندے غور کر لگ پے کی کہ وہ کہڑی نعمت ہو سی آخر کہہ دین اللہ ساری سمجھ اندر کوئی بات نہیں آ رہی کہ یہاں نعمتوں کو ویڈی نعمت ہوی ہو سکتی ہے اللہ اسلے کردی ناراض نہیں ہونا تم تھے راضی ہو گیا اللہ سڈے سے بھی راضی ہو جا اللہ سانو بھی راضی کرن دی کتا فرما گے تو ایک دن رحمت دے دا باقی ہے پھر اللہ کی اللہ کی مغفرت اور دا محرو نہ ہو من النار، کہ آخری نو یا دس دن جن بھی اللہ کے علم اندر ہے فرمایا انہ اندر اللہ نے جہنم تو اپنے بندے آزاد کرنا ہے رہا کرنا ہے اللہ تعالی تو بھی فائدہ اٹھان کی توفیق عطا وآخر ان الحمد چند ایک سوال نے کیتے دروازے سے لکھی ہوں اور یہ دعا پڑھ کے اندر آ جانا ہے پھر مسجد دے دروازے تو اندر آ کے بیت الخلا نے جنہیں اندر داخل ہونا ہوگے وہ اتنے داخل ہو جاتا ہے کیا بیت الخلا مسجد تو باہر نہیں ہونے چاہیے یہ تجویز ہے تے معقول لیکن یہ ممانیت کسی نظر نہیں آتی مسجد دی حدود سے شروع ہو جاندی ہے بیت الخلا بھی مسجد دے ہی, ہی وہ کسے دی ملکیت نہیں کسی کے کرتے نہیں جنہیں اے نہیں جانا وہ دعا پڑھ کے سدھا مسجد اندر آ جائے جنہوں ضرورت ہے انہیں ستا کرنا ہے ضرورت کے تحت بیت الخلا ادر جانا ہے وہ الگ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیتی ہے وہ خود اندر داخل ہون اللہم انی اللہ آؤ بے کام خوب سے پڑھ لو اچھی ہے لیکن یہ خلاف شرع نہیں کہ بیت الخلا کا دروازہ مسجد کا دروازہ کے اندر وہ الگ دعا پڑھ کے خلاف مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ابھی بھی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے اندر داخل الگ دعا پڑے باہر یہ ایک بات کسی دوست نے پوچھی ایک سوال ای ملیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کم فرشت دے ذریعے کروا دی فرشتیاں کی شکل کی ہوں فرشتے ساڈے تو اللہ نے انہوں نے چھپایا ہوا ہے جس طرح جن نظر نہیں آگے اس طرح فرشتے بھی نظر نہیں آ جوں نظر آ گئے ادو چ کے جان گ لے جان دعا کرو کہ جدو نظر آؤ خیریت مل مبارکہ اور بشارت دیندے ہوئے آمن ہو. جس ویلے آخری وقت اندر فرشتے نظر آنے لے کہ اس آ رہے نے مبارک مل رہی یا الروح الطیب اے پاک روح اے نیک روح کن سے جسا دن تئیے تو تن دیر اس دنیا اندر رہی ایک پاک جس مندر ہی رہی خروزی الہ رب کے رب کے, علی کے راز تیرا رب تیرے اور خوش ہو گیا ہے اسی تینو لین آئے ہاں چل تینو تیرے رب کو اللہ کرے کہ جان لگیا یہ پیغام رہے دوسری طرف یہ وعید سنائی جاری رہی ہوں یا خبیس روح چل نکل تیرے رب نے تین بلایا ہے اسی پیش کرنا ہے لے جا کے اور تیرا رب تیر تیرے تیرے سخت ناراض فرشتے اس موقع پہ نظر ہو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنے پریشان ہو گئے سن کہ ایک ہی چیز ہے آپ دیا دی دی ہوا فرماندے نے کہ مینو اس طرح محسوس ہو رہا سی کہ میرے سامنے ایک ایسا جسم ہے ایک ایسی شکل ہے جدا سر آسمان نل چھو رہا ہے قدم زمین پہ ہے ایک پر ایک بازو او دا مشرق تک پہنچا ہوا ہے دوسرا مغرب تک پہنچا زندگی مبارک اندر دو دفعہ جبری نے امین اپنی اصلی شکل اندر دیکھ رسول اللہ ایک بغارے ایران اندر دوسری مرتبہ میراجران حریل کی, کی کیا ویلے اپنے صرف دو بازو پھیلائے ہوئے سن اللہ نے میری اس قسم کے چھ سو بازو اور پر ادا کے اسی واسطے جی اک چپکن تو پہلے پہلے آسمان سے اور اک چپن تو پہلے پہلے زمین چھ سو پر ادا میں صرف دو اللہ کھولے ہو مخلوق بنائی ہے چمک اور روشنی جو نوری مخلوق کیا ہے ایک اللہ دا ذاتی نور ہے اور ایک اللہ دا مخلوق نور ہے روشنی اور چمک جہی ہے یہ فرشت اللہ نے پیدا کیا ہے انہ اصلی شکل قیامت دن بھی دیکھے گا انسان موت کے وقت بھی وہ نظر آؤ گے لیکن وہ شکل بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس طرح کی ہے کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ننگے سر نماز پڑھنا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سابت ہے جی ہاں آپ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے ثابت ہے لیکن عادت نہیں بنا ہے بات اس ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ معمول اور عادت نہ بن جائے کہ ہمیشہ ہی ننگے سر نماز پڑھیں جائز ہے ارے وہ ثواب اندر کوئی کمی نہیں آدمی ننگے سر نماز پڑھنے کا لیکن عادت نہ بن جائے جس طرح کہ ابھی بنا لے اللہ آشان. قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا ہے خز ن تم ان کل مسجد جس ویل مسجد اندر آؤ تو خوبصورت بن کے زیب و زینت نہ آؤ سر ٹکنا انسانی زینت اندر شامل ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن عادت نہ بن جائے دوسری بات یہ پوچھیے کہ عورت کار اندر احتکاس کس طرح کرے اصل بات یہ ہے کہ احتکاف مسجد اندر ہی ہوتا ہے یہ مسجد اندر ہی ہے حدیث لگا کے حالانکہ گھر سے دور بھی نہیں تھا مسجد کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گجرے اور کمرے سن جانا رہائش گاہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور او ہی رہائش کا قبر مبارک واسطے اللہ نے منتخب فرما لے جسی حضرت نہیں کہ انہوں آنا جانا ہو ضرورت ہوتا مسجد کے سہن اندر خیمے لگا کے مومنی نے احتجاج کیا اگر کسی مسجد اندر با پردا انتظام ہے ضروریات سارا مہیا ہو سکتی ہیں مسجد اندر چاہیے گھر اکاس کا کوئی تصور نہیں لیکن او دیواز سے پاک صاف ہونا ضروری ہے یہ بنیادی شرط ہے روزے تو بغیر یہ نہیں نہیں پاکیزگی تو بغیر روزہ نہیں مسجد اندر یہ شکاف بیٹھنے والی سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں ایک تو خاموشی کی آدت ہے اللہ سانو یہ عادت پا دے دے ابھی مسجد اندر بیٹھ کے میری ماہی پہ بھی ابھی بھی دنیاوی پاسا تو باز نہیں آ مسجد اللہ سے ذکر واسطے بنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیادہ فرمایا کہ جس ویسے تی مسجد اندر جاؤ فرتا مسجد جنت کے باغیچے نے پھل کھایا کرو عرض کیتی جی کس طرح فرمایا اللہ در ذکر کریا کرو یہ جنت کا فل ہے مسجد جنت کے باغیچ ہے مسجد اندر بیٹھ کے بھی گپا ہی مار گئی کرنی کی مسجد اندر بیٹھ کے ایک تو اپنے آپ کو خاموش رکھن کی آدت جہی یہ پیدا ہوتی ہے مسجد اندر بیٹھ کے اللہ دے ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے مسجد اندر بیٹھ کے نماز با جماعت حاصل ہوتی ہے سارے فوائد جہ مسجد اندر یاد یہ ٹکاف روزے تو بغیر نہیں اور مسجد تو بغیر نہیں کر چکا کہ سوال ایک دو ہونے سے انہوں کا تسلی نال تشفی نوب دے زیادہ بہتر ہے بجائے اسے کہ اٹھ دس سوال آ جان وقت تھوڑا ہوں گا ہے اور کچھ لکھے بھی اینی تفصیل نہ نل ہوں کہ وہ جلدی جلدی پڑھنا بھی ممکن نہیں اگر کوئی اور ضروری ہوا رہ جائیے کہ جمعہ تو بات کو دوست پوچھ سکتے ہیں وقت کافی ہو چکا ہے